جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موریذون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی عزواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومون فما نبطغا ورا غالک فلاک الْعَادُونَ قرآن مجید کا اٹھارہواں پارہ ان آیات سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اس کی پہلی آیت کا دفلاح المومن کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے اس پارے کے آغاز میں مومنوں کے صفات بیان ہوئے ہیں مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور لغ باتوں سے بیکار باتوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ کا فیل کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور بالکہ یمین کے ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے ہاں جو اس سے زیادہ چاہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں مزید فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں اور آخر میں پھر نماز کا ذکر کیا وَزین ہوں علیہ صلاوات جو اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز کا ذکر اول و آخر نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے کردار میں اس کے شب و روز میں نماز کی کیا اہمیت ہے حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن نماز کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ اپنا کوئی پروگرام نہیں بناتا کوئی شیڈیول طے نہیں کرتا کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں دیتا بغیر یہ طے کیے ہوئے کہ مجھے نماز آئی تو میں نماز کہاں کہاں کہاں پڑھوں گا جب بھی ایک مومن کسی کو اپائنٹمنٹ دے گا تو سوچے گا کہ اچھا نماز کا وقت ہوگا جسے اپائنٹمنٹ دے رہا اس سے پوچھے گا کہ آپ کے یہاں نماز کتنے بجے ہے تو پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ کے چلوں گا یا میں آپ کے محلے میں جا کر نماز پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی دن ہو رات ہو سفر ہو حضر ہو بندہ مومن نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نماز ہی بندہ مومن کی اصل پہچان ہے بندہ مومن کے جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے اس میں وعدے کی پاسداری بھی ہے سچائی بھی ہے دیانتداری بھی ہے لیکن یہ اوصاف کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتے ہیں مومن کی پہچان جو ہے وہ پانچ وقت کی با نمازی ہے کہ وہ شخص کے جو پانچ وقت مسجد میں جاتا اور مسجد سے واپس آتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مغرب کے وقت یعنی یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے اس لیے کہ باقی نمازوں کا یعنی آگے پیچھے بھی وقت ہوتا ہے کھلا وقت ہوتا ہے لیکن مغرب کی نماز ایک ایسی پہچان ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پر کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سورج غروب ہوتے ہی جو شخص آپ کو بے چین نظر آئے گا کانفرنس میں سے اٹھ کے جاتا ہوا نظر آئے گا آپ سمجھ لیجئے. کہ وہ مسلمان ہے اور وہ جائے نماز کی تلاش میں ہے اور وضو کے لیے کچھ پانی کی تلاش میں ہے اس لیے کہ بندہ یہ مومن اپنا وجود نماز کے بغیر نہیں سمجھتا اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نام لیے بغیر حضرت حود کا ذکر ہے اور پھر ان دونوں انبیاء کرام کی ان کی قوموں کے ساتھ جو بحث و تمیز ہوئی قوم کے سرداروں کے ساتھ مختصرا اس کا ذکر ہے اور اسی میں سرداروں کا یہ جملہ بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ایادم انّا کم اظامت تم و کم تم و این <الْمُخْرَجُون> نکمر کہ یہ شخص تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو کیا تم قبروں سے نکالو جاؤ گے ہائی ہاتا ہئی ہاتھا لماتو عادون جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بہت بہت بڑی قیاس ہے انہیا اللہ حیات الدنیا نمو و نحیا ہماری زندگی تو بس یہ دنیاوی زندگی ہی ہے اسی میں ہمارا جینا اور اسی میں ہمارا مرنا ہے وہ ماں نہن مبوسین اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں پھر شاد ہوا ثما رسلام موسہ و اخواہ و ہارون بیاتینہ و سلطان مبین پھر ہم نے اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ اور ہارون کو موسا اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح اتھارٹی دے کر بھیجا پھر ان تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا و ان حاضی امت و کم امتن و وانا ربكم فتقون اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت تھی انبیاء کرام کی ساری کی ساری جماعت جو تھی وہ ایک ہی جماعت تھی اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ڈرو آیت نمبر باسٹھ میں ارشاد ہوا ولا نقلف و نفسن اللہ اور ہم کسی بھی شخص کو جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ قرآن مجید کے بڑے ہی رحمت برے مضامین میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہر انسان کی وسعت کے مطابق ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اچھے حالات عطا کرے گا اس کا محاسبہ سخت ہوگا اور جسے تنگ حالات دیے جائیں گے ان کا محاسبہ نرم ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والا نہیں ہے تو فرمایا والدینہ کے اور ہمارے پاس ایک اعمال نامہ ہوگا ینتق بالحق جو سچ سچ بتائے گا وہ ملازلوم اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی سورہ مومنون کے آخیر میں آخرت کی آخرت کا اس بات آیا ہے بڑے خوبصورت اور پرشکو انداز میں فرمایا افا حسب تم انما خلق نہ گم اباسا و انّا گم لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے کہ تم بس آؤ دنیا میں اور یہاں عیش کرو اور پھر اس دنیا سے چلے جاؤ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتح اللّہ الملک الحق اس دنیا کا خالق بھی اللہ اور اس دنیا کا بادشاہ حقیقی بھی اللہ اس دنیا کا رب بھی اللہ لیکن اس دنیا کی یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ بڑی محدود ہے بہت سے پہلوؤں سے اس کی محدودیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں پر مجرموں کو ان کی ان کے جرم کی پوری پوری سزا دینا بھی ممکن نہیں ہے اور نیکوںکاروں کو ان کی ان کے اچھے عمال کا پورا پورا بدلہ دینا بھی ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص کوئی بم دھماکہ کر کے دس بے گناہ افراد کو قتل کر دیتا ہے اب اس کو اگر پکڑ بھی لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی نشاندہی مشکل ہے اور اگر وہ خودکش ہے تو اپنے آپ کو مار چکا ہے فرض کیجئے کہ ایسا شخص لوکیٹ ہو گیا پھر اس پر ایسے ثبوت اس کے بارے میں مل گئی جو عدالت میں پیش کیے جا سکیں اور پھر عدالت اسے سزا دے بھی دے کیا سزا دے گی زیادہ سے زیادہ موت کی سزا لیکن آپ بتائیے ناظرین کہ کیا ایسے شخص کے لیے موت کی سزا کافی سزا ہے ہرگز نہیں اس نے پہلی بات تو یہ کہ دس افراد کو قتل کیا ہے اور ایک شخص کی سزائے موت ان دس اموات کی سزا نہیں ہو سکتی مزید بنا غور کیجئے کہ اس نے دس خاندان تباہ کیے ہیں کم سے کم دس عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی اور کم بیش تیس سے چالیس پچاس تک بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہوں گے وہ تمام کمپلیکیشنز کا حساب آپ لگا لیں تو کتنی طویل زندگی اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو سزا دیں اس کے جرم کے ہم وزن لہٰذا انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جا سکے وہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لیکن اس دنیا کا بادشاہ اللہ ہے اگر کوئی حکومت مجرموں کو پکڑ کر ان کو قرار واقعی سزا نہیں دے سکتی تو سب لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ اس کا جینوئن رائٹ ٹو رول باقی نہیں رہا اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے اس کائنات کا رب اللہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بھی عدل ممکن نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا تو پھر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی جینوئن رولر ثابت نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ فتح اللہ الملک الحق بادشاہ حقیقی اللہ بہت بلند و برتر ہے اس سے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے یعنی اس نے آخرت کا نظام بنایا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے ایک ایسے دن جس کی لمبائی کی کوئی پیمائش ہمارے پاس نہیں ہے اور اس میں ایک شخص کو واقعتاً دس دفعہ موت کے تجربے میں سے گزارا جا سکتا ہے اور اس میں اس کے جرم کے ہم وزن اس کو سزا دی جا سکتی ہے اسی طرح وہ ایسا دن ہے کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی انسانیت کے ساتھ کی گئی نیکیوں کی بھرپور جزا دی جا سکتی ہے اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو بھی ان کے نیک اعمال کے ہم وزن دیا جا سکتا ہے جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے تو فرمایا آفا حذب تم النّامہ خلق ناکم عباصم الََََََََََََََََّ الَجون فتح اللّہ الملك الحق الٰ ال رب العرش الكيم اور اس کے بعد سر نور کا آغاز ہوتا ہے یہ بھى قرآن مجيد كى مدنى صورتوں میں سے ایک بڑى اہم صورت ہے اس کے آغاز میں ارشاد ہوا صورت النظل ناہا وفرد ناحا ونزل نافیحہ آیاتمبینات لعقم تذکرون یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس کے آغاز میں بدکاری کی غیر شادی شدہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے بدکاری کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے جب کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کریں تو ان کی سزا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے اندر بیان کی گئی سزا کو برقرار رکھا ہے پھر اس کے آغاز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی اور پھر کس طریقے سے قرآن مجید کی ان آیات میں ان کی صفائی پیش کی گئی اس کا ذکر ہے اس کے بعد قذف کا قانون بیان کیا گیا ہے یعنی کسی پاک باز پر بدکاری کی تہمت لگانا اس کی بھی سزا ہے اسی کوڑے جو ہیں اس کے لگائے جائیں اس کا بھی اسی صورت کے آغاز میں ذکر ہے ان تمام آیات کو کنکلوڈ کیا گیا ایک بڑی اہم آیت پر یازین اعمن و لات لا و خطوات اے ایمان والو شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرو کیوں وہ میں یہ خطوات الشیطان کہ جو بھی شیطان کے نکوش کی پیروی کرے گا فینا ہو یا مرو تو یاد رکھو وہ تو تمہیں اکسائے گا بے حیائی پر اور برائی پر اس کا اور کوئی کام نہیں ہے تیسرے رکوع میں گھر کے اندر کے احکام بیان کیے گئے یازین امن اللہ تخلوب یوتن غیر اب اے ایمان والو مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم سلام بھیج لو گھر والوں پر اور ان کے ساتھ تعارف حاصل کر لو خیر الکم لکم تزکرون اگر تم سمجھو تم نصیحت حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے پھر چونکہ گھر کے اندر داخل ہونے کا ذکر تھا تو گھر کے اندر کے مینرز بھی اسی مقام پر بیان کر دیے گئے کہ مومن اور مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں بہت اہم انسٹرکشن ہے کہ گھر کے اندر حالانکہ صرف اپنے ہی محرم ہوتے ہیں جوان بیٹی ہو سکتی ہے ماں ہو سکتی ہے جوان بہن ہو سکتی ہے یا اور کوئی محرم رشتے دار ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے گھر میں کام کاج کرنا ہے تو کتنی بھی احتیاط کر لی جائے وہ اس احتیاط کا تو اگلی آیت میں ذکر ہے لیکن پھر بھی احتمال ہے کہ کہیں صطر ہے وہ ننگا ہو جائے کہیں گریبان جو ہے وہ کھل جائے یا کام کرتے ہوئے جھکنے کی وجہ سے گریبان جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے لہذا مردوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہ کی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یعنی ان کا لباس گھر کے اندر پروپر ہونا چاہیے اگر تحبت بات رکھی ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے گھر کے اندر پہننا چاہیے اسی طرح اور کوئی لباس پہن رکھا ہے جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کے شرمگاہوں کے ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں انسان کو احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے اس کے بعد مومن عورتوں سے کہا گیا قل المومنات مومن عورتوں سے بھی کہہ دو من المنا سار ہننا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں و یا فضل فروجہ ہننا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں ولا زین تا ہننا اور اپنی زے کو اپنی اٹریکشن کو ظاہر نہ کیا کریں اس اٹریکشن کے اندر جو خاص طور پر جو خلقی اٹریکشن ہے عورت کے جسم کے اندر اس کا خاص طور پر یہاں ذکر ہے کہ عورت کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر کچھ کشش رکھی ہے مرد کے لیے جس میں جسم کے بعض حصے جو ہے اس میں ذرا زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں لہذا جسم کے وہ حصے کہ جو اٹریکشن کا باعث ہے مردوں کے لیے انہیں ڈبل کور کے ساتھ ڈھانپنا مثلا ایک تو تی ہے یا شلوار ہے پھر اس کے اوپر جو نیچے کا دھڑ ہے اس کو سیکنڈ کور جو ہے قمیض سے ملتا ہے اور اسی طرح اوپر کمیز ہے تو اس کا سیکنڈ کور جو ہے وہ دوپٹہ ہے یہ چادر ہے جس کا یہاں اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے سورہ نور کا پانچواں رقو قرآن مجید کے انتہائی مشکل مقامات میں سے ایک ہے اللہ نور السماوات ور اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے ظہر لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے لیکن اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود اس کی کوئی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں لہٰذا وہ روشنی کی مانند ہے اللہ کو مانا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کے نور کی مثال دی گئی بندہ مومن کے دل میں یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالی نے جو روح پھونکی ہے جس کی حفاظت کرتا ہے بندہ مومن تو اس کو بڑی خوبصورت تمثیل سے واضح کیا گیا کہ اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں اس طرح ہے جیسے کوئی چراغ ہو چراغ ایک شیشے کے کندیل میں رکھا گیا ہو اور وہ کندیل ایک مسجد کے طاق کے اندر جو ہے وہ فکس کیا گیا ہو یعنی طاقا مسجد کا ہو یا شراب خانے کا ہو وہ اسی عید گارے سے بنا ہوا ہوتا ہے تو انسان کا یہ جسم جو ہے وہ ایک ہی قسم سے بنا ہوا ہے ایک بندہ مومن کا جسم بھی اسی کاربن اور نائٹروجن اور فاسفورس کے ایٹم سے بنا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے اس طاق کے ماحول میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور شراب کھانے کے اس طاق کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت جو ہے وہ ان پریکٹس ہوتی ہے تو بندہ مومن جو ہے وہ چونکہ اس کے پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے تو وہ گویا مسجد سے مشابہ ہے اور ایک کافر کا جسم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک شراب خانے سے مشابہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا کام کرنے والی کسی جگہ سے مشابہ ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ مومن چونکہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو اس کے دل کی روشنی جو ہے اس کی روح کی روشنی اس کے دل میں سے سرایت کرتے ہوئے اس کے پورے وجود کو منور کرتی ہے جبکہ ایک کافر چونکہ اپنی بادامالیوں کی وجہ سے اپنے قلب کو سیاہ کر لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان برائی کرتقاب کرتا ہے تو اس کے دل پر یعنی شیشہ دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے اس پر مسر رہتا ہے تو وہ داغ جو ہے وہ اور گہرا سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر فرمایا کہ یوں بند ہو جاتا ہے یعنی جیسے شیشے کے اوپر مٹی کی ایک تہہ چڑھائی جائے تو اس کی وزیبلٹی کم ہو جاتی ہے دوسری تیسری یہاں تک کہ اگر اس پر مٹی کا بھاری لیپ کر دیا جائے تو پھر اس میں سے روشنی آر پار نہیں جا سکتی تو اللہ تعالیٰ نے روح تو ہر انسان کو عطا کی ہے ایک کافر کے دل میں بھی روح ہے ایک فاصق و فاجر کے دل میں بھی روح ہے لیکن وہ اپنی حیوانی جو اردلی خواہشات ہیں زمینی خواہشات ہیں ان کی اتنے لیپ جو ہے اپنے دل کے اوپر چڑھا لیتا ہے کہ پھر روح کی روشنی ان کے دل میں سے گزر کر ان کے جسم میں سرائے نہیں کر سکتی تو ان کی مثال دی گئی کہ کافر کے دل کے کافر کے سینے کے اندھیرے کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر جہاں تہ بہ تہ پانی ہے اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں کتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی شخص اگر اپنا ہاتھ بھی خود باہر نکال کر دیکھے تو اس کو بھی وہ محسوس نہ کر سکے حالانکہ اس دنیا کے اندھیرے میں عام طور پر جب انسان خود اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اس سمپ میں جا رہا ہے اور پھر یوں اسے ہلاتا ہے تو ایک یعنی امپریشن سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہل چیز ہل رہی ہے لیکن وہ وہاں پر اس کو بھی دیکھ نہیں پاتا اسی سٹیج کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ جب تک انسان کی وہ روح کی روشنی اس کے دل میں سے گزر کر جسم میں آتی ہے تو کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی برائی پر ندامت ہوتی ہے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے لیکن جب انسان اس سٹیج کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے سورہ نور کے آخر میں ایک بہت اہم اجتماعی مسئلہ زیر بحثایا ہے کہ جب بھی اے مسلمانوں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر وہاں سے رخت نہ ہونا چونکہ یہاں امر جامعین ایک نقرا کی حیثیت سے آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو بھی مسلمانوں کی جماعت کا امیر ہوگا یا اس امیر کی طرف سے امیر المومنین کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوگا یا جو تحریک اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کر رہی ہو اس کہ امیر یا اس کے مقرر کردہ امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے ہلنا دین کی منشا کے خلاف ہے اس سے دین کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اس سے تمہاری اپنی آکبت بھی خراب ہوتی ہے اور انسان دنیا میں دین کے کاموں سے اجازت کیوں لیتا ہے اپنے پرائیویٹ معاملات کے لیے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی گئی پہلے کہ وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں لیکن جو اجازت لے کر جائیں آپ ان کے حق میں استغفار کریں کہ انہوں نے دنیاوی مشاغل کو دین کی انگیجمنٹ پر فوقیت دی ہے اور آخر میں فرمایا یہ جو تم کہتے ہو اپنے کام میرا کام میرا گھر کچھ بھی تمہارا نہیں ہے الا <سلام> ان لل ما معافِ السماوات بل آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے قدیالم مان تم علیہ اور اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنی مصوفیت ہے اور کتنی انگیجمنٹ ہے اور کتنی ایمرجنسی ہے تم جس حال میں ہو اللہ تمہیں جانتا ہے اس کے بعد بارے کے آخیر میں بارہ کے آخر میں صورت فرقان کا آغاز ہوتا ہے تبارک الزی نظر الفرقان علیٰ آبد انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن اتارا تفریق کرنے والا حق و باطل کے درمیان لی یقون علعمینہ نظیرہ تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ایک نظیر بن جائیں خبردار کرنے والے بن جائیں اس صورت میں بڑی ایک ہلا دینے والی آیت آئی ہے آیت نمبر تینتالیس میں ارشاد ہوا ارآتہ من تحضۂ لاہ ہو ہو اے نبی کیا آپ نے اس نے نے اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا افہانتا تکن علیہ وکیلا تو کیا نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے بارک اللہ من و نا لما و هُدًى وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ